Uh, حدود حرم مطلب وہ لمٹ اس کی باؤنڈریز تھوڑا بتا دیں کہ کہاں سے کہاں تک اگر حدود حرم کنسیڈر کیا جائے گا مطلب یہاں سے یہاں تک حدود حرم ہے جیسے کہ اکثر ایسا سوچا کہتا ہے کہ حرم شریف کے اندر ہی حرم ہے مگر اس کے باہر جو ہے باہر نکل جاتا ہے جب تو وہ حدود حرم سے باہر ہو جاتا ہے ایسا کچھ لوگوں کا مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہا جائے آپ اس کا تھوڑا روشنی ڈالیں کہ حدود حرم پورا ٹوٹل کتنا کہاں سے کہاں تک کنسیڈر ہوتا ہے مطلب یہ جو حدود حرم ہے جگہ کل جی راجس بھائی اصل میں حرم دو ہے ایک ہر میں مکہ کل آتا ہے تو ایک مسجد حرام ہے ہر میں مکہ کی حدود پورا مکہ شریف ہے اور ہر میں مسجد جو ہے وہ مسجد ہے تو پورا مکہ شریف بھی حرم ہے وہ مکہ شریف میں حرمت عزت ہے وہ ایک مسئلہ ہے لیکن یہ مسجد شریف جو ہے جس کو حرم پاک کہا جاتا ہے تو یہ جہاں تک مسجد بڑھتی جائے گی حرم پاک بڑھ جائے گا جیسا آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شال فرمایا تو میری مسجد جو ہے اگر اس کو یہاں سے لے کر فنآ تک بڑھا دیا جائے تو میری ہی مسجد کہلائے گی تو اس لیے میرے بھائی وہ بڑھتی جاتی ہے اگر یعنی مسجد حرام تو جہاں تک بڑھتی جائے گی وہ اس میں پوری لاکھ نماز کا سواب ہوتا جائے گا جہاں تک بھی وہ بڑھتی جائے اب پہلے بالکل تھوڑی سی ہے ماشاءاللہ بہت ہے اگر برڑکا پورے مکئی چھیر میں پھیل جائے تب بھی اس میں جہاں تک جائے گی ایک لاکھ کا سواب ہوتا جائے گا جو اس میں داخل ہوتی جائے گی مسجد میں وہ اسی نئے مسجد کے حکم میں ہی داخل ہوتی جائے گی